کیسے ہیں آپ تمام لوگ سر آف ہی چاہتے ہیں ان الحمد للہ الحمد للہ حدیث نمبر اکتیس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے شکات شریف کی حدیث ہے یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قطل النقم القبا ار کبیرتن کی جمع ہے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ ٹھیک ہے ان میں سے چند کا تذکرہ ہے یہاں پر ان کو اکبر القبائر بھی کہا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کبیرہ گناہ کیا ہیں شراب پینا جنا کرنا وغیرہ وغیرہ ان میں سے بھی بڑے کیا ہیں علی شراخب اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وقوق الوالدین والدین کی نافرمانی قتل النف سے اور کسی کو بےجا قتل کرنا نا حق قتل کرنا قسم اللہ کبیرہ جی القبا کبیرہ تو ان کی جمع ہے کبیرہ کہتے ہیں الشراق و اشراک وشرق و, اشراق و اشراق. قابل فعل کا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو شریک کرنا لفظ اللہ اللہ ہے حقوق نافرمانی کو کہتے ہیں آپ کا اور اس طرح حقوق استعمال ہوتا ہے نافرمانی فرمانی کے لیے الدین والدین کو کہتے ہیں حتل النفس نفس نفس جان شخص انسان یمین الغموس المین قسم کو کہتے ہیں الغموس یہ قسم کی اقسام میں سے ایک یمین لغ ہوتی ہے ایک یمین متعدد ہوتی ہے اور ایک یمین گموس الغموس کیسے اس کا مانا ہے ڈوب جانا ٹھیک ہے نا گمسا سے ڈوب جانا اس گناہ یعنی جب انسان اس طرح کی قسم کھاتا ہے وہ بھی گویا کہ گلاح میں کیا ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے جی ایک ایک پر بات کرتے ہیں ترجمہ دیکھیں حضرت عبداللہ اب عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبا ارو الشرا کو بلاہ گناہ الشرا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک رہنا و حقوق الوالدین آئین کے ساتھ ہے یہ اور والدین کی نافرمانی کرنا وقتل النفس اور جان کا قتل کرنا ولیمین الغموس اور جوٹی قسم کھانا ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں میں نے بتایا کہ یہ اکبر القبا میں سے ہیں یعنی بہت بڑے گناہ ہیں ورنہ اس کے علاوہ بھی کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں زنا کرنا ہے شراب پینا ہے چوری کرنا ہے جوٹی گواہی دینی ہے وغیرہ وغیرہ دیگر حدیث میں تفصیل کے ساتھ بھی آتے ہیں لیکن ان میں سے اکبر القبا جو کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا الشرا کو بلّہ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے ہمایوں شریک مقادفرا اطمینان عبیم اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو معاف فرما دیں گے اللہ تعالی مگر یہ کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو والا ہو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا تو شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گنا کو معاف فرمانے کے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے ویسے میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کا کوئی محبوب ہوتا ہے آپ اس میں بھی شرکت غیر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے مسلم دنیا کے اندر انسان کا اگر سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے تو لوگوں کا آپس میں ہر قسم کا تعلق یعنی ہر ایک بات جو دوسرے کے سامنے آیا ہوتی ہے وہ میاں اور بی کا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے محبوب ترین انسان اگر انسانوں میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ زوجین کا رشتہ ہوتا ہے آپس میں یعنی جس میں ہر قسم کی بات ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں اگر وہاں پر دیکھا جائے تو کبھی بھی شراکت داری قبول نہیں ہوتی اگر بیوی بی اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح شوہر اپنی بیوی بی کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو سوچنا چاہیے کہ الف کے شیر کسی کے ساتھ یعنی کسی کو شریک کرانا کسی میں اتنا بڑا گناہ یعنی ایک انسانیت کے دائرے کے اندر بھی اگر انسان سوچے ایک چھوٹی سی دنیا کے اندر صرف دو لوگوں کے درمیان میں وہاں پر جب یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی جو خالے کے دو جہاں ہے خالے کے کائنات ہے جس نے ہر دنیا کے پوری دنیا کے ذرے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوقات تک ہر چیز کو پیدا کیا جب انسان اس کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ جب غیروں کو شریک بنانے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا قائم مقام بنانے لگ جاتا ہے تو اس کا تو پھر غصہ بجا ہے اور اس کا پھر تمام گناہوں کو معاف کر دینے کا اعلان صرف شریک کو اور مشرق کو معاف نہ کرنے کا اعلان کرنا یہ تو حق بنتا ہے حقوق الوین والدین کی نافرمانی کرنا تو جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا پرانے مجید کے اندر تو آتا ہے پلا تک اللہ اف یہ تو باقی تو دور کی بات ان کی بات کا انکار کرنا یا ان کی کسی بات کی نافرمانی کرنا ان کے سامنے اس تک مت مت اف تک بھی مت کہو اف کیا ہے اس سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رہنے دیجئے میں یہ کام کروں آپ مجھے یہ کام کہہ رہے ہیں یہ ہے اف فلاق اللہ عف پلاً ہر ہوما قلع قلن کریما اور ان سے اگر ان کو جھڑکو بھی مت کسی بات پر اللہ افلا اولا کریما اور ان کے ساتھ بات کرنے کی جب بھی نہ بتائے تو بڑے اچھے انداز سے بڑے سلیقے سے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیسے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بڑا لکھا پڑا تصور کرتے ہیں اور والدین کو جاہل تصور کرتے ہیں ہر شخص ایسا ہی ہے ہاں جس کے کوئی یہ ہے کہ خود جاہل ہو اور اس کے والدین جو ہے بہت پڑھے لکھے ہوں تو الگ بات ورنہ عام طور پر جو عمومی فلسفہ ہے اور جدید طبقہ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ والدین جاہل ہیں اور سب کچھ وہی سمجھتا ہے تو اس لیے ان کو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتا اور ہر جگہ پر ان کی مخالفت کرتا ہے وہ کوئی بات کر آپ کو کیا معلوم آپ پرانے پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں یہ تو آج وہ زمانہ ہی نہیں رہا اس کو اگر یہ بھی کہہ دیا جائے اگر ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کس طرح وارانہ گھوما کرو تو وہ یوں کہتے ہیں یہ تو آج کل آج ہے آپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو ہم کیا کریں تو بہرحال حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کیا ہے ہر ان کا وہ حکم ہر ان کی وہ بات کہ جو شریعت سے متصادم نہ ہو شریعت کے مخالف نہ ہو ان کی بات کو تسلیم کرنا بس سرے تسلیم خم ہو جا جیسی بھی بات ہے اپنے من میں آتی ہے یا نہیں آتی ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے ہاں اگر وہ کسی اور بات کسی ایسی بات کو حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر منع ہے شریعت کے مخالف ہے تو پھر کیا ہے لاتا مخلوقین فی معسیت اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں کسی کی بھی اتباع جائز نہیں ہے پھر اگر ان کی اتباع کی جائے گی تو ناجائز ہو جائے گی اس لیے والدین کا والدین کے حقوق کا خیال رکھنا جو لوگ اپنے والدین کو حقوق کا خیال رکھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کبھی کبھیل نہیں کرتے اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ جب جلیل نہیں کریں گے پھر یہ کہ والدین کی دعائیں ان کو کیا ہے بہت دور تک لے جاتی ہیں بہت دور تک اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو لوگ اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے بالکل خاک آلود ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے اندر بھی ایسا چمکا دیتے ہیں کہ وہ سریا تک پہنچ جاتے ہیں اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر سریا تک بھی پہنچ گئے ہوں لیکن اگر وہ والدین کی نافرمانی کے مرتکب ہیں اور اس گراہ کے اس گناہ میں اگر شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کہاں سے وہ آسمان کی بلندیوں سے اللہ تبارک و تعالی ایسے گرا دیتے ہیں کہ راتوں رات وہ خاک میں مل جاتے ہیں اس لیے والدین کی قدر کیجئے والدین ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان سے دعائیں لیں اپنے ہر ہر پل کے لیے اپنے ہر ہر قدم کے لیے اپنی پڑھائی کے لیے اپنے کام लिए کے لیے جب بھی ان سے से اچھے طریقے سے भी जाएं کہیں بھی جائیں ایک پل کے لیے گھر سے باہر جائیں ان کی اجازت لیں تو صحیح ہوگا کہ ان کو आपके بڑھے گا ٹھیک ہے اور آپ کے لیے کیا ہوں گی دل سے دعائیں نکلیں گی اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی خوب خوب دعائیں لیں ماں تو ماں لیکن یہ ہے کہ ماں کے دل کبھی کبھی بھی خفان مت کریں اس کے دل میں جب خفقان آتا ہے اس کا دل جب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہے انسان کے لیے وہ اچھا شگون نہیں ہے جی اس کے بعد قتل النفس نفس کا قتل کرنا انسان کا آج کل تو انسان کی کچھ قیمت ہی نہیں سمجھی جاتی انسان کیا چیز ہے انسان کو انسان کی جان یعنی اتنی سستی ہو گئی اتنی سستی ہو گئی ہے یوں سمجھے کہ مچھر مارنا مہنگا ہے مشکل ہے اور انسان مارنا انسان کے لیے انسان آسان ہو گیا ہے یہ کیا ہے یہ آخرت کی تیاری ہے اور آخر وقت ہے بہرحال قتل نص کے قتل کرنا جان کا بے جا قتل کرنا نہ حق قتل کرنا ایک تو یہ ہے کہ کوئی حق قتل کیا جاتا ہے اور قتل کے بدلے قتل جب عدالتیں کرواتی ہیں ٹھیک ہے جب حکومتیں کرواتی ہیں وہ اور چیز ہے وہ الگ ہے ایک یہ ہے کہ خود ہی سے انتقام لینا یا یہ ہے کہ کسی کو بے جاں قتل کر ڈالنا کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے والیمین امین الغموس اور بیوٹی قسم یاد رکھیں قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک زمین لغو ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک زمینیں غموس ہوتی ہے اور ایک زمینیں منعقدہ ہوتی ہے زمین لغو یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانے پر آپ کی قسم کھاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں اگر سے پھر وہ حقیقت کے اعتبار سے سچی ہو یا جھوٹی ہو لیکن یہ ہے کہ وہ زمینیں لاغ چلاتی ہے ماضی کے اعتبار سے اور یمین غموس یہ ہوتی ہے اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے کچھ بھی نہیں یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ آپ گزشتہ زمانے پر کوئی قسم کھاتے ہیں اور اس میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں میں نے یہ جھوٹ بولا ہے بصلاً ایک کام ہے وہ آپ نے کل کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ آج قسم کھائیں کہ خدا کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا یہ یمی غموس ہے ہے آپ کو یقینی طور پر علم ہے کہ وہ کام میں نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے کام نہیں کیا یہ غموس ہے اس پر گناہ ہے کفارہ بہرحال نہیں ہے اس کے بعد ایک تیسری قسم ہوتی ہے زمین منعقدہ ٹھیک ہے وہ, وہ ہوتی ہے کہ آپ آئندہ زمانے میں کسی اعتبار سے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا کام کروں گا خدا کی قسم میں ایسا کام کروں گا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا یہ زمین منعقدہ ہوتی ہے اگر آپ نے وہ کام کر لیا آپ کی قسم ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ آنے سے ہو گئے اس پر کیا ہے آپ پر کفارہ ہی ہے اور گناہ بھی ہے فارا یہ ہے دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانے ہیں ٹھیک ہے نا دس مسکینوں کو دو وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اور اگر ایسا نہ کر سکے خود ہی فقیر ہو خود ہی محتاج ہو ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملتا ہو خود کو بھی وہ کیا کرے گا اس کے لیے پھر کیا ہے تین روزے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو کیا ہے یعنی آج کل کے حساب سے ورنہ تو پہلے تو غلام کا آزاد کرنا ہے تو ہمارے یہاں ہے نہیں ہے کیا ہے دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو نہ کھلا سکتا ہو وسط نہ ہو طاقت نہ ہو تو پھر کیا ہے تین روزے ہیں جی باللہ وال وقتل النفس قتل الغموس قبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی انسان کا قتل کرنا اور جھوٹی قسم ترکیب دیکھ لیجئے الکبائر القبا مصدر مبتدا مصدر با جار لفظ کو مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے الشرا مصدر کے ٹھیک ہے جی اور فاطفہ حقوق و, و مزاح الشرا کو یعنی مصدر اپنے متعلق وغیرہ سے مل کر محتوف عالے اور فی آتفا حقوق و الوالدین مظافل مذاف مضافی مضاف مل کر ماتوف اول گارف آتفا قتل و قتل و مذاف اور نقش مزافل مل کر ماتوف ثانی اور موصوف و صفت موسوخ صفت مل کر ماتوف سالس و ماتوف علیہ الشراقب اللہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر خبر مبتض کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملۂ القبا مختعشرا کو مزدور اللہ مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مصدر کے مصدر اپنے متعلق سے مل کر ماتوف عالے ٹھیک ہے جی حرف یاطف حقوق و مذاف اللہ ہے مضافل مزاف مزافل مزاف مزاف مزاف مل کر معطوف اول پھر ورفاطفہ قتل مضاف مظافل مل کر معطوف ثانی پھر وہ حرفیاتیفامین الغ صفت موسوخ صفت مل کر معطوف محتوف تو پہلے قتل النفس مذاف مضاف لے ہیں اور یہ بھی مذاف مضاف ہیں لیکن جو سب سے آخر ہے الیمین الغموس یہ کیا ہے موسوخ صفت ہے کیونکہ المین ہوں یہ مذاف نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے اس طرح لام ہے اور مذاح پر کبھی, کبھی بھی علی لام نہیں آتا تو معطوف عالیہ اپنے تینوں محتوفوں سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ صرف کو زیادہ ٹائم دیں آگے پیچھے کی جو کلاسز ہیں یا وقت کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے صرف کی جو کلاس ہے علم صرف کی کلاس اس کو 45 منٹ کی کریں یا پورے ایک گھنٹے کی کلاس رکھیں مل کر اپنی معلومات سے طے کر لیں اس کلاس کو زیادہ ٹائم دے ٹھیک ہے جی سرف کو اس لیے کہ آپ کی سرف بہت کم ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی معلومات کے ساتھ ایک